ربنا ما كان في ضلال اس جہنمی کا شیطان ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا وہ شیطان جسے دنیا میں اس کافر کا ساتھی بنایا گیا تھا اس دن اس سے اپنی برات کا اعلان کر دے گا اور کہے گا کہ اے ہمارے رب اسے میں نے گمراہ نہیں کیا تھا در حقیقت یہ خود ہی راہ حق سے بہت دور تھا اگر یہ توحید کی راہ کو چھوڑ کر شرک باللہ کی راہ پر نہ چل پڑا ہوتا اور گناہ کے ذریعے اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ نہ کر لیا ہوتا تو میرے نرغے میں نہ آتا اور میرے وسوسوں کو قبول نہ کرتا ابن جریر تبری لکھتے ہیں کہ یہاں کافر کے شیطان ساتھی کی بات اس لیے نقل کی گئی ہے تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن کفار اور ان کے شیطین ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے